میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چین کے ناظرین سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور انشاءاللہ شاء لدید آج کے اس سلسلے میں بھی قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق چند آیات مبارکہ اور ان کا شان نزول اور اس سے متعلقات چند باتیں عرض کرنے کی کوشش اور سعی کی جائے گی اللہ کریم رب العزت چل ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور ملفر فرمائیں نبی رحمت شفیع عمد صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمان مبارک قسمت علی شان ہے جو شخص میری ذات پر ایک مرتبہ دروشری پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی پر اپنی دس رحمتوں کا نصول فرماتا ہے جتنی کثرت کے ساتھ جتنی تعداد میں زیادہ مقدار کے ساتھ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دروشری پڑھیں گے گویا ہم اتنی ہی اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنتے جائیں گے جمعرات کا دن ہے شب شب جمعہ ہے کل جمع المبارک کثرت درود کو اپنا معمول بنائیے اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق تع فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم صلاحت وسلم علی کا یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا فرشی یا مطلب یا ہاشمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر ہمارا آج کا موضوع قرآن کریم اور حضرت سیدنا اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم آپ کے خلیفہ اول آپ کے جانصار صحابی سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہنے والے آپ پر اپنی جان کی قربانیوں کو دینے والے آپ پر اپنا مال نشاور کرنے والے مال تو مال آپ پر اپنی پوری زندگی کو ہی گویا کے قربان کرنے والے ویسے تو سارے ہی صحابہ حضور کے جانسار صحابہ تھے انہوں نے اپنی زندگیوں کو بھی قربان کیا اپنے کاروبار تجارتی معاملات اپنے گھر بار سب چیزوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسی قربانیاں دی ہیں کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں مگر صدیق اکبر ردی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفت المسلمین امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے جانشین آپ کے خلیفہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے ساتھ ہر وقت معیت میں رہنے والے وہ صحابی سیدنا صدیق اکبر ردی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے مرتبہ صدیقیت پایا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و نے صدیقین کے بارے میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں ان میں صدیقین کو بھی ذکر فروایا تو صدیقین بہت سے افراد ہو سکتے ہیں لیکن بلا شبہ آپ کی امت میں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے بعد جس پر صدیق کا جو مصداق بنے صدیق کا اطلاق ٹھہرے وہ سب سے پہلی مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ انہوں کی ذات مبارکہ ہے حضرت ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ ہیں صدیق, صدیق کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے سچے متبعین کو صدیق کہا جاتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ان کے ذکر صدیقین کے ذکر کو ذکر فرمایا گیا اور جو انبیاء کرام کے سچے متبے ہیں تابے ہیں اس راہ پہ چلنے والے ہیں استقامت کے ساتھ پختگی کے ساتھ عزم کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ جو اپنے کال میں جو اپنے فعل میں جو اپنے کردار میں جو اپنے ہر ہر معاملات کے اندر ایسے سچے متبے ہیں وہ مرتبہ صدیقیت تک پہنچتے ہیں یعنی گویا کے وہ کال کہتے ہیں لیکن ساتھ ان کا عمل بھی وہی وہ ہے ان کا کردار بھی وہی وہ ہے ان کی جو نیتیں ہیں وہ عمل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں وہ نیتیں ماہ نیتیں نہیں رہتی وہ نیتیں وہ عزم محض عزم اور نیت نہیں بلکہ عمل کی ایک پختہ کردار کی مثال بن جاتے ہیں وہ مرتبہ صدیقیت تک پہنچنے والے ہیں اور جو مرتبہ صدیقیت تک پہنچتے ہیں تو بلا شبہ ان میں سب سے پہلی مثال وہ انبیاء کے بعد انبیاء کے بعد مخلوق میں سے انبیاء کے بعد اس لیے تو ہم کہتے ہیں افضل ال افضر البشری باد المبیائی بی ہم ہر خطبے میں جمعت المبارک ویسے تو آج ہم حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سن دیں لیکن یہ صرف ایک دن کا ذکر نہیں ہے یہ ایک گھنٹے کا یہ چند منٹوں کا یہ ذکر نہیں ہے جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی حضور کی صحبت ایسی اختیار کی ہے تو اللہ نے ان کے بھی ذکر کو ایسا گویا کہ دنیا میں ہی بلند کر دیا ہے کہ آج جمعت المبارک کے ہم خطبے کو سنتے ہیں وہ چاہے رمضان کا خطبہ ہو یا محرم شریف کا خطبہ ہو وہ چاہے کسی بھی مہینے کا خطبہ ہو خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دروشری پڑنے کے بعد کلمات کو دہرایا جاتا ہے افدل البشر تحقیق ابی بکر صدیق کہ حضرت ابکر صدیق رضی اللہ ان کا ذکر ہوتا ہے ان پر سلام پڑا جاتا ہے ان پر نبی پاک صلی اللہ و علیہ وسلم کے بتبع درود بھیجا جاتا ہے ان کا ذکر خیر ہوتا ہے تو یہی جو آقا کے ہوئے تو ساری مخلوق گویا کہ اس کی ہو جاتی ہے جو ان کی غلامی میں آ جاتے ہیں جو حضور کے غلام بن جاتے ہیں تو وہ پھر قوم کے امام بن جاتے ہیں مخلوق کے امام بن جاتے ہیں اللہ کریم مجھے آپ کو صحابہ کرام علیہ مردوان کی اس انداز کو اس طریقہ کار کو اختیار کرنے کی توفیق کا تحفائے تو مرتبہ صدیقیت کے میں عرض کرتا تھا کہ انبیاء کے بعد ہاں بالکل ہر نبی صدیق ہیں قرآن پاک میں انبیاء کے بارے میں بھی صدیق اور فرمایا گیا تو ہر نبی صدیق ہے وہ ضرور ہے اور ہر صدیق وہ نبی ہو یہ ضروری نہیں مطلب نبی کے علاوہ بھی صدیق جیسے رہتا ہوں وہ صدیق نبی اللہ کو اتارا لیکن ہر صدیق ولی ضرور ہے اور ہر ولی صدیق بھی ہو یعنی مرتبہ صدیقیت پر بھی پہنچا ہوا ہو یہ ضروری نہیں ہے علامہ ساوی رحمت اللہ کی تعالیٰ لے. آپ نے یہ تقسیم باقاعدہ آپ نے بیان فرمائی اور مقام صدیق اور مقام نبوت اور مقام ولایت کو آپ نے ایک فرق بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی آپ نے ذکر کی اور بیان فرمایا کہ ہر نبی صدیق ہے لیکن اس کا عکس نہیں ہے یعنی ہر صدیق وہ نبی نہیں ہے اس طرح ہر صدیق وہ ولی ہے لیکن اس کا اکثر نہیں یعنی ہر ولی صدیق نہیں کیونکہ صدیقیت کا مرتبہ وہ نبوت کے مرتبے سے نیچے ہے یعنی قریب تر ہے لیکن ولایت کے مرتبے سے اوپر والا ہے اور صدیقیت کا مرتبہ نبوت سے نیچے اور ولایت کے مراتب سے اوپر اور تمام صدیقین سے انبیاء کے بعد تمام صدیقین سے جو بڑھ کر مقام اور مرتبہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالی انہوں کا ذکر ہے یہی وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ و تعالیٰ علی وسلم پر اتنی اپنی قربانیوں کو آپ نے پیش کیا ہے آئیے چند باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلقات سنتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں چند آیاتیں مبارک ایسی ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خاص طور پر قرآن میں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد فرمایا اور وہ جو لوگ رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ چھپ کر یعنی اور اعلانیہ اپنے مال کو خیرات کرتے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس عیسائیت مبارکہ کا یہ شان نزول بیان کیا گیا کہ سعیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے راہ خدا میں چالیس ہزار دنار خرچ کیے اور وہ کیسے خرچ کیے آپ نے دس ہزار رات کو دس ہزار دن کو دس ہزار پوشیدہ چھپ کر اور دس ہزار آپ نے وہ اعلانیہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کیے اور آپ نے جو یہ خیراتیں کی اللہ کی راہ میں دیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا یعنی دن میں خرچ کرے یا رات میں خرچ کرے چھپ کر کرے یا اعلانیہ کرے اللہ سب کو جاننے والا ہے رب زب سب کو دیکھ رہا ہے اور جس کی راہ میں دیا جا رہا ہے جس کی راہ میں دیا جا رہا ہے وہ رب تعالی اس پوشیدہ کو بھی جانتا ہے وہ رب تعالی جو اعلانیہ دیا جا رہا ہے ان مقاصد کو بھی جانتا ہے جی ہمدنی چین کے ناظرین اعلانیہ طور پر بھی بعض اوقات کبھی کسی کو ہم دیکھتے ہیں اعلانیہ صدقہ دے رہے ہیں اعلانیا اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے تو اب اعلانیا دینے سے یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ہم یہ معذ اللہ سمجھ لیں کہ یہ اعلانیہ دینے والا شخص یہ لوگوں کو دکھلاوا کر رہا ہے یہ ریاکاری کر رہا ہے یہ دکھلاوے میں مبتلا ہو رہا ہے یہ یہ بہت بری بات کسی پر اس طرح کا گمان کر لینا اس طرح کے بغیر کسی قرائن کے بغیر کسی وجہ کے کسی پہ یہ تومتیں لگا دینا یا ان کے بارے میں اپنے دل و دماغ میں یہ چیزیں بٹھا لینا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے یہ ہرگز درست نہیں کتان یہ درست نہیں ہے ہم اللہ کی پکڑ اور گرفت میں آئیں گے ہم نے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھا دیکھیں آپ کتابوں میں پڑھیے روایات میں پڑھیے ان کی زندگیوں کو ملازہ کیجیے تو ان کے یہ انداز تھے کبھی اعلانیہ بھی خرچ کرتے پوشیدہ بھی خرچ کرتے قرآن میں ان, ان چاروں صفات کو ذکر کر دیا رات میں کرو دن میں کرو چھپ کر کرو یا اعلانیہ کرو مجمے میں اللہ کے لیے کرو مقصد ایک ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وہ چاہے آپ کا چھپ کر ہو یا اعلانیہ ہو رب تم سے راضی ہوگا مقصود رب کی رضا ہونی چاہیے اور اگر مقصود یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا میں اعلانیہ دے رہا ہوں کہ میرے اس دینے کی وجہ سے کسی اور کو بھی ترغیب مل جائے وہ بھی اللہ کی راہ میں اپنا مال دے یہ ایک اور اچھی نیت محمود نیت بہترین نیت وہ بھی دے گا اللہ کی راہ میں بالکل دینا چاہیے نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے مسجد میں بیٹھ کر آپ نے کئی مرتبہ اس طریقے سے آپ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی اور مال جمع کرنے کے لیے اصحاب کو حکم ارشاد فرمایا کہ لے کے آؤ اپنا مال اللہ کی راہ میں دو اس کے فضائل کو بیان کیا ڈیرو ڈیر صحابہ کرام علی مردوان آپ مال لاتے ہو رضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر آپ اشاور کرتے تو ہم کتن کسی کے اس طریقے کے عمل کو یہ نہیں کہہ سکتے بہت سے لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یار یہ, یہ چھپ کر بھی تو کر سکتا تھا اس کو اتنی بڑی مسجد اس نے بنا دی اس پہ اپنا نام بھی لکھ دیا اپنی والدہ کا نام بھی لکھ دیا یہ تختی لگا دی فلاں لگا دیا یہ کر دیا یہ نہیں کرنا چاہیے بھائی ہم نے اس کے دل کو نہیں دیکھا ایسے معاملات میں حدیث میں فرمایا اشک تقلبہو کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا کہ دل پر کسی کے دل پر کوئی کال کر دے دل پر گویا کہ ایک فتوا لگا دے کیا دل کو چیر کر دیکھا ہے تو ہم نے ہرگز نہیں دیکھا تو ہم کیوں کسی کے بارے میں ایسا تو ہرگز نہیں کہنا چاہیے ہاں جو کر رہا ہے اس کو اللہ کی رضا سامنے رکھنی چاہیے رب کی رضا سامنے رکھنی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہی اب وقت صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ نے جب حضور اسلام نے غزوہ تبوک میں کہا مال لے کر آؤ تو لے کر آئے حضرت عمر جانتے تھے کہ آج کل ان کے حالات مالی طور پر کچھ بہتر نہیں ہے بہت دفعہ سوچا سبکت لے جاؤ نیکیوں میں نہیں لے جا سکا آج موقع ہے آج لے جاؤں گا اپنے گھر گئے اپنے گھر کے مال کو تقسیم کیا آتا آتا آتا آتا سب مال تقسیم کر جانور آدھے زیورات آدھے سامان آدھے برتن آدھے، بستر آدھے کرنسی جو بھی موجود تھی آدھے دنم دینار آدھے سب مال آدھا آدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈھیر و دھیر مال لے کر حضور کے سامنے آ کر رکھ دیا آک علی اسلام کے قدموں پر رکھا میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کتنا یعنی مال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لے کر آئے تھے اب انتظار ہو رہا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور بھی اصحاب لے کر آئے تھے صدیق اکبر رضی اللہ کو تعالیٰ نو آپ بھی لے کر آئے لیکن مال ایک گٹھڑی میں تھا بظاہر حضرت عمر کا مال بہت زیادہ اور ان کا مال گچڑی میں ہے حضور کے پاس لے کر آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سوال ہی تبدیل کر دیا ہے آج سوال یہ نہیں ہے کہ کون کیا لایا ہے عام طور پہ ہم شمار کرتے ہیں کوئی کارکردگی بناتے ہیں یا لکھتے ہیں حساب کتاب کرنا ہے یا دیکھنا ہے یا کسی کو بھی جیتنے کی جیت جانے کی بشارت دینی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کے نمبر زیادہ ہے جس کا مال زیادہ ہے وہ جیت گیا تو سوال یہ کہ کون کتنا کتنا لایا جس کا مال زیادہ وہ لیکن ایسا نہیں ہوا ایسا سوال نہیں تھا سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ کون گھر پہ کیا چھوڑ کر آیا سوال یہ ہو رہا ہے کہ گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے حضرت محمد عدی اللہ کے دارالوال ہی سنا کہ سوال ہی دوسرا ہے کہ گھر پہ کیا چھوڑا یہ میں اور آپ کسی سے یہ سوال نہیں کر سکتے ہم کسی سے پوچھے کوئی لے کے آئے کہ یہ لیجیے دعوت اسلامی کے لیے احتیاط کی مد میں ہم اتنے لاکھ روپے کا چیک دیتے ہیں ہم اسے سے پوچھیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے اور موجود ہیں ہو کے گئے مولانا صاحب آپ عجیب سوال کر رہے آپ جو دیا ہے وہ لیجئے اکاؤنٹ والا گھر والا یہ کیسے پوچھ رہے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آج بھی کون پہلی پوزیشن میں گویا کہ آیا ہے وہ بشارت دینی ہے تو پوچھا گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو تو جب یہ سوال ہوا تو حضرت عمر عرض گزار ہوئے یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا آدھا آدھا آدھا, آدھا, آدھا کر کے آیا ہوں آدھا اپنے گھر کے لیے آدھا اللہ کی راہ میں بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات, بہت بڑی بات اپنے مال کو آدھا تک کر دینا ذرا میں اور آپ اس کو ذرا سوچے مال بھی بہت زیادہ ہو اور بالکل آدھی تقسیم کر دی جائے لیکن جب حضرت ابکر صدیق سے پوچھا گیا آپ کیا چھوڑ کر آئے تو آپ نے کیا کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہوں. اللہ اکبر یہ ہے یہ ہے ان کی محبتیں آج بھی عمر ردی اللہ کو تعالیٰ نے فضیلت ابو بکر لے کر جائے. تو جب بھی مال خرچ کریں اعلانیہ ہو یا چھپ کر ہو مقصود اللہ کی رضا ہو اور کوئی دوسرا بھی کر رہا ہو تو اس کو ہرگز دان و تشنی کسی طرح کے نہیں کرنے چاہیے ہائی مدنی چین کے ناظین ایک اور آیت مبارکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کو تعالا آپ کے بارے میں قرآن مجید فرقان حامد میں وہ نازل ہوئی ہے اس کا بھی ذکر سنتے ہیں اور اس آیت مبارکہ میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سے مدنی پھول ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا اور تم نے فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتے داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگس کریں کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخش فرمائے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ آیت مبارکہ جس میں یہ ارشاد پرو تم میں فضیلت یعنی دین میں فضیلت اور منزلت والوں کو اور مال میں ثروت مال میں گنجائش رکھنے والے ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی قسمیں کھانے کے ہم رشتہ داروں کو نہیں دیں گے ہم مسکینوں کو نہیں دیں گے ہم مہاجروں کو نہیں دیں گے جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ان کو ہم مال نہیں دیں گے وہ یہ قسمیں نہ کھائیں اس آیت کا شان نزول حضرت سیدنا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انحم آپ کے یہ حق میں یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی اور کیسے آپ نے قسم کھائی کہ حضرت مستاہ ردی اللہ تعالی عنہم. ان کے ساتھ حسن سلوک اب نہیں کریں گے حضرت مستہ حضرت ابو بکر صدیق کے خالاں کے بیٹے تھے اور غریب تھے نادار تھے مہاجر بھی تھے بدری بھی تھے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہیں کے گھر کا پورا خرچ اٹھاتے تھے مگر معاملہ یہ ہوا کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت سیدت انح عائشہ صدیقہ طاہرہ, عابدہ ساجدہ ردی اللہ تعالی انہا آپ پر توہمت لگی تو جو وہ سازش کرنے والے توہمت لگانے والے تھے ان لوگوں میں چند ایسے افراد بھی شامل ہو گئے اور وہ چند افراد میں سے اصحب میں سے یہ حضرت مستہ بھی تھے ادر خود اندازہ کیجئے مدنی چین کے ناظرین جس شخص کے گھر کا ٹوٹل خرچ ایک شخص اپنے ذمے لیا ہو مال خرچ کرنا گھر کے معاملات کو چلانا سب کچھ دینا اس نے اپنے ذمے لیا ہو اور اسی کی بیٹی کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کے ساتھ آپ کی زوجہ کے ساتھ ام المومنین کے ساتھ ایسا سلوک اور ان میں وہ شریک ہو گئے تو آپ نے یہ قسم کھا لی کہ اب ان کو نہیں دیا جائے گا اس پر یہ آئے مبارکہ حاضر ہوئی اور آئے مبارکہ یہ ہوئی کہ فضیلت والوں کو یہ مناسب نہیں کہ وہ یہ قسمیں کھا لیں اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان سے آپ نے جب یہ آج پڑھی تو حضرت ابکر صدیق نے کہا بے شک میری آرزو ہے میری تمنا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ میری مغفرت فرما اور میں حضرت مستح کے ساتھ وہی سلوک کرتا رہوں گا جو پہلے کرتا تھا میں کبھی اب ختم نہیں کروں گا یہ اللہ کا حکم آ گیا اب اپنی انا یا اپنا کچھ معاملہ وہ ختم ہے انا کا معاملہ تو یہاں پہلے بھی نہیں تھا لیکن ایک فطری تقاضا ہے گھر کے معاملے میں اگر بیٹی کے ساتھ ہی کوئی اس طرح کا معاملہ کر دے تو ظاہر ہے آدمی کے ساتھ ایک کہ اتنے بڑے سلوک کے بعد کوئی یہ کہہ دے تو آپ نے منع کر دیا تھا کہ آپ خرچہ نہیں دیں گے لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ فضیلت والوں کو یہ مناسب نہیں کہ اس طرح کے ارادے کر لیں یہ بہت بڑی بات ہے منچان کے ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے ہم کسی کے ساتھ احسانات اگر کرتے ہوں اور ہمیں کوئی وہاں سے ٹھیس پہنچے کسی طرح کی آیا ہم بھی کبھی اللہ کی رضا کے لیے پھر یہ معاملات کو اف اور درگزری کی طرف لے کر جائیں معافی کی طرف لے کر جائیں معافی کا کوئی دروازہ تو کھلا ہوا رکھیں معافی کا کوئی دروازہ تو کھلا ہوا رکھیں ٹھیک ہے فطری تقاضا ہے غصہ آ جانا لڑائی جھگڑے بازو ہو جاتے ہیں لیکن ایسے معاملات نہیں ہیں ٹھیک ہے لڑائی ہو گئی تو اب ایسی لمبی قسم کی لڑائیاں اور لمبی قسم کی جدائیاں بھائی بھائی سے جدا ہوا ہے بہن بہن سے جدا ہو گئی میاں بیوی آپس میں روٹے ہیں تو روٹ کے بیٹھ گئے سالوں گزر گئے نہ جدائی طلاق کے ذریعے ہو رہی ہے نہ نکاح کی وجہ سے ملاپ ہو رہا ہے نہ ایک دوسرے کو معاف کیا جا رہا ہے لڑائی لڑائی شروع ہے اچھا بازو کہتے ہیں ہم نے قسم اٹھا لی لیکن یہ واقعہ جی ہاں میں نے کس یہ واقعہ سنا کہ ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کے معاملات بہت بہت زیادہ آتے ہیں تو پھر قسموں کو آڑ نہ بناؤ ہمیں دین اسلام نے اس طرح کے معاملات میں بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ اس طرح کے معاملات تو ہو جاتے ہیں بعض اوقات قسمیں بھی آدمی اٹھا لیتا ہے تو اللہ کے نام کو آڑ نہ بنائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ جب کسی چیز پر حلف اٹھا لے قسم اٹھا لیں اور تم اس کی بہتری کسی دوسرے کام کے اندر دیکھو تو اب وہ کام کرو کفارہ دے دو آپشن موجود ہے قسم کا کفارہ دے دو یہ آڑ نہ بنا کے بیٹھ جاؤ میں نے قسم اٹھائی ہوئی اب میری قسم نہیں ٹوٹ سکتی ارے تمہاری اس قسم کی وجہ سے خاندان کے خاندان بچھڑ کے بیٹھ گئے اور آپ اپنی قسم کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ شریعت یہ ہمیں راستہ دکھا رہی ہے اگر اٹھا لی ہے قسم شریعت کو یہ مطلوب ہے وہ بھلائی والا کام کر لیں اس قسم کو پورا نہ کریں جی ہاں ایسی قسمیں ہیں کہ جن کو بازوکات ان قسموں کے بارے میں ان کو پورا نہیں کیا جائے گا گنا کی قسمیں کھا لی تو کیا یہ کہا جائے گا کہ علماء یہ حکم دیں گے کہ گناہ کر لیں اب اس نے قسم کھائی تو گناہ کر لیں نہیں ہرگز نہیں کتھا تالکی کی قسم کھا لی تو کیا یہ کہیں گی کتھا تالکی کر لیں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نہیں ہم ان کیا گئے تھے ہمیں صحیح ڈیل نہیں کیا گیا ہمیں صحیح بٹھایا نہیں کیا گیا ہمارے لیے مناسب کوئی جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی ہمیں پوچھا نہیں گیا کھانا تو دیا یار پورے کھانے میں کوئی پوچھنے ہی نہیں آیا ہم سے اور بھی کوئی چیز چاہیے نہیں چاہیے گھر کا کوئی بندہ نہیں آیا ارے چھوٹے بچے کو ہی دیا وہ دوسرے نہیں آئے فلا نہیں آیا آنٹی نہیں آئے انکل انکل نہیں آئے دولہ نہیں آئے دلہن کن چیزوں کو ہم لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور کیسی لڑائیاں چھڑ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں خدا راہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سلا رحمی کا حکم دیا گیا برادری اور خاندان کے سسٹم یہ ہے کہ ہم ان کو جوڑ کر رکھیں یہ خاندانی نظام یہ ہے کہ آدمی ان کے ساتھ مل کر ایسی زندگی گزارنے میں کامیابی حاصل کرے کہ ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائے ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بن جائے اگر ایک کمزور ہے تو دوسرا اس کو اٹھانے والا بن جائے ایک گرا ہے تو دوسرا سنبھالنے والا بن جائے ان کے معاملات ہرگز یہ نہیں ہوتے کہ برادری اور خاندان کے لوگ ہی دوسرے کا تماشا لگانے کے لیے انتظار کر رہے ہوں کہ ان کے شادی ہو اور ان کے ولیمے میں کھانا کم پڑے تو ہم ان کا مذاق اڑائیں ان کے ولیمے میں کھانا کم پڑے تو ہم برادری میں ان کی ناک کٹ کے رکھ دیں کیا اسی کا نام برادری ہے کیا اسی کا نام خاندان سسٹ... خاندانی سسٹم ہے کچھ در گزر کرنا چاہیے معافی اپنی عزت کا بھی خیال دوسروں کے بھی عزت کا خیال ان کو بھی عزت دیجیے اللہ کریم ہمیں آپس کی یہ محبتیں الفتیں یہ نصیف روائیں بہن بہن سے بچھڑی ہوئی بھائی اپنی بہنوں سے بچھڑ گئے سالوں گزر گئے بہن غریب ہے بھائی اس کی طرف دیکھتے نہیں ہے کہ بہن جب بھی آئے گی اس کو کوئی نہ کوئی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو اپنی بہن کو ایسا مدد کریے مدد کیجیے آپ دے اللہ آپ کو دے گا آپ دیجیے اللہ کی رضا کے لیے دیجیے اللہ کی رضا کے لیے دیجئے اللہ کی محبت میں دیجئے. اور سلا رحمی میں دیجیے اپنے رشتہ دار کو دینے میں اللہ نے ڈبل ثواب رکھا ہے اللہ کی راہ میں دینے کا بھی ثواب رکھا ہے اور سلا رحمی کا بھی ثواب رکھا ہے اس کو ان اچھے ارادوں اور اچھی نیتوں کے ساتھ وہ بہن دیکھتی نہ رے عیدیں گزر گئیں شبراتیں شب گزر گئیں شب گزر گئیں میرا بھائی کبھی دیکھنے نہ آیا ہر کسی ایسا ماحول نہیں بنانا اللہ کریم ہم سب کی آپس میں محبتیں قائم فرمائے اور ہمارے گھریلو ماحول میں بھائی بھائی میں بہنوں میں اور گھر میں خاندانی نظام میں بھی ایسے اتفاق ہوں اور ایسی محبتیں ہوں اور جو رنجشیں ہیں اپنی انا کو فنا کر کے جھک کر دیکھ لے ایک قدم بڑھا کر دیکھ لے اللہ خدا کی قسم جو آدمی لوگوں کی غلطی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اتنی بڑی بات ہے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہارے گناوں کو معاف کرے تمہاری مفرت کرے ہم ضرور یہ پسند کرتے اللہ ہماری مفرت کریں اللہ کریم رب العزت جلال والا میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے نیکی کے حکم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سلسلہ شان نظور آپ نے ملازہ کیجیے کیا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے اور انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئے مضامین کے ساتھ سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک اجازت چاہتے ہیں اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو دیکھتے رہیے مدنی چینل مدنی چینل ہی دیکھتے رہیے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بے جاگین نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی صلی اللہ حبیض صلی اللہ